الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوتل عليه رَأْؤُذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ تَحِيَّى اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لِلَّهِ وَمَن يُذِلَّهُ فَلَا الله لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَا لا شريك له وانا اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما فاتوا فان احسن الحديث كتاب الله واقع الهديه هد يوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محذراتها وكل محذفاتن بدعات وكل لا بدع وكل ظلالة في النار رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة சா ni யப்பهُக்கலி அلهُ ம ச بملَம் சன வமா ய وزدنا علما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صلى الله تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم ان تقحميد مدي اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مزيد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 حافظوا على اسفلوات واسفلات البستا وقوموا لله كاف سدا پو مولا ہر قسم کی ہم دو سلا تمام ترکاری سے اس اللہ رب العزت وحدریک لا کو لائق ہیں کہ جس نے اپنی تمام پر مخلوق میں سے انسان کو اعلی عرفہ اور اشرف بنایا ہے اس لیے نہیں کہ انسان ایک خاص قسم کا لباس پہنتا ہے ایک خاص قسم کی خوراک کھاتا ہے خاص قسم کے مکانات تعمیر کر کے ان میں رہائش رکھتا ہے بلکہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے اس کی تخلیق اور پیدائش کا سب سے بڑا مقصد اور مدعا ہی اللہ کی عبادت ہے اللہ کی بندگی ہے اس میں شک نہیں کہ باقی مخلوقات بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں اللہ کے ذکر میں مہو رہتی ہیں لیکن انسان کو جو طریقے عبادت سکھلایا اور بتلایا گیا ہے وہ کچھ انوکھا اور اچھوتا طریقہ ہے اس میں ایک طرف تو آجزی اور انکساری کی انتہا ہے اور دوسری طرف اللہ کا قرب اس کی محبت اور اس کا پیار بھی اپنی انتہا کو پہنچا ہوا نظر آتا ہے عبادات میں سے سب سے پیاری اور محبوب عبادت جس میں بندہ اپنے رب سے گویا ہم کلام ہو رہا ہے اپنے رب سے گفتگو اور مناجات کرتا ہے اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب پہنچتا ہے اس کا معروف نام ہماری زبان میں نماز ہے نماز ایک ایسا دریاق ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کر لیا جائے تو اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے گناہوں کی ساری آلودگی چھٹ سکتی ہے हो ہو سکتی ہے مٹ سکتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں نماز کا ایسا باقاعدہ سلسلہ رکھ دیا ہے کہ اگر اسے ٹھیک طریقے سے ادا کیا جائے اور ان چند شرائط کے مطابق اس کی ادائیگی صحیح بنا لی جائے تو کسی بندے کا کوئی گناہ باقی رہتا ہی نہیں ایک نماز سے دوسری نماز تک بشری تقاضوں کے تحت انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے جو لغسیں ہو جاتی ہیں جو غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں وہ نماز کی ادائیگی سے معاف ہو جاتی ہیں دوسری نماز سے پھر اگلی نماز تک اس سے اگلی نماز تک حتہ کے یہ ایک سلسلہ مومن کی زندگی میں چلتا رہتا ہے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص ایک صحابی یعنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اپنی ایک غلطی جو اس سے ہو گئی اس کا ذکر کیا اس خدشے کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے ایک ایسا کام ہو گیا ہے اللہ کی ایک ایسی نافرمانی ہو گئی ہے اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا آپ مجھے اس غلطی کی جو سزا مقرر ہے وہ سزا دیجیے مجھے پاک صاف کیجیے تاکہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لائق بن سکوں اللہ کے سامنے جا سکوں رسول اللہ اپنا گناہ بیان کیا اور درخواست کی کہ مجھے سزا دیجیے مجھے پاک کیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر اپنا رخ مبارک دوسری طرف پھیر لیا حدیث میں آتا ہے وہ اٹھا دوسری طرف پھر سامنے جا کے بیٹھ کے اپنی درخواست دوہرا دی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے میں اللہ کی آج یہ ناپرمانی کر بیٹھا ہوں اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دیجئے مجھ پہ حد قائم کیجئے اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم موجود ہے آپ نے اپنا چہرہ مبارک تیسری طرف پھیر لیا وہ اٹھا اور تیسری طرف بھی جا کے اپنا یہی مطالبہ دوہرا دیا حتہ کہ آپ نے اپنا رخ مبارک چوتھی طرف دے دیا اس نے پھر وہی بات کر دی اسی اسنا میں نماز کا وقت ہو گیا آپ نے حضرت بلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ارے یا بلال بلال اٹھو کچھ آرام و راحت کا سامان پیدا کرو یہ نہیں فرمایا اذان دو ارے نا یا بلال بلال آرام و راحت کا سامان پیدا کرو نماز آرام و راحت کا سبب بنتی ہے حضرت بلال اٹھتے ہیں اذان ہوتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے نماز سے فارغ ہو کر وہ شخص اس امید سے پھر آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ شاید نماز کا وقت قریب تھا آپ اس انتظار میں تھے کہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر مجھے سزا دیں گے آپ نے اسے دیکھ کے فرمایا اما صلحی تم تو نے ہمارے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھی عرض کرتا ہے صلی تو ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو میں بعض ادا کر چکا ہوں آپ نے فرمایا اب بھی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا گناہ باقی ہے جاؤ اللہ نے نماز پڑھنے سے گناہ معاف کر دیا قرآن اتر آیا ان الحسنات حسنات یوز نماز جیسی نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو اس طرح بہا کے لے جاتی ہیں جس طرح سیلاب خسو خاشات کو بہا کے لے جاتا ہے تو اللہ نے یہ مخصوص عبادت نماز جس کا نام ہے یہ انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے یہ اس اشرف المخلوقات کے لیے فرض کی آئیے تو ذرا دیکھیں کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے کتنا بڑا عمل ہے پرانی مجید میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً سات سو مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے سات سو مرتبہ اللہ کا تو ایک دفعہ فرما دینا ہی کافی تھا اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کتنا اہم عمل ہے اور سچ مچ یہ بہت اہم عمل ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک ارامی ہے بین العبد والکفر القفر کہ مسلمان اور کافر کے درمیان تمیز ہی نماز کرتی ہے مسلمان نماز کبھی چھوڑتا نہیں کافر کبھی نماز پڑھتا نہیں مسلمان نماز چھوڑتا نہیں نماز کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصلا عماد الدین من اقامہ فقد اقام الدین ومن من فقد ہا فقت الدین نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کر لیا اس نے دین کی پوری عمارت کو قائم کر لیا جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کی پوری عمارت کو مسمار کر دیا پوری عمارت کو گرا دیا پھر فرمایا تو معراج المؤمن مومن کی ترقی کا دین و نماز ہے دنیا میں ہر شخص وہ ملازمت پیشہ ہو تجارت کرتا ہو کسی بھی میدان میں کوئی کام کرتا ہو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے کام میں ترقی ہوتی چلی جائے میرا کام وسیع ہوتا چلا جائے مومن کی ترقی کا زینہ اور ذریعہ نماز کاش کہ ہمیں یہ شوق بھی لاحق ہو جائے کہ ہمارے ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے ہمارا ایمان اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوتا چلا جائے نماز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں جب تک وہ شرائط ملحوز خاطر نہ رکھی جائیں نماز نماز نہیں بنتی نماز نماز نہیں کہلاتی اور وہ اس مقام تک نہیں پہنچتی جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے ان نسولا کا تنہا انل بادشاہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے نمازی بے حیا نہیں ہو سکتا نمازی اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن بے حیائی کے کئی کام بھی کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانیاں بھی ہم سے ہو رہی ہے قصور نماز کا نہیں نمازی کا ہے اس نے ابھی تک نماز کو نماز سمجھ کر پڑھا ہی نہیں ورنہ یہ ممکن نہیں کہ نماز نمازی کو بے حیائی اور برائی سے نہ روکتی یہ تو ایک بند باندھ دیتی نمازی کے سامنے برائیاں اس طرف رہ جاتی نمازی اس طرف محفوظ ہو جاتی تو آئیے دیکھیں وہ کون سی شرائط ہیں بنیادی جنہیں پورا کرتے ہوئے اگر نماز ادا کی جائے تو نماز میں یہ خاصا یہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ وہ بیٹھتے آیا اور برائی سے روکتی سب سے پہلی اور بنیادی شرط نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ کا ارشاد گرانی ہے <سلام> فرمایا جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز اور جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو نہیں کیا اس کا وضو نہیں بسم اللہ پڑھ کر وضو کیجئے کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں وضو کیا ہے ہاتھوں سے شروع ہو کر ایک ترتیب سے ایک طریقے سے تاؤں تک مومن کچھ آزاد دھوتا چلا جاتا ہے کچھ آگاہ پر مسا کرتا چلا جاتا ہے اس کی تفصیل میں ذرا جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب کوئی مسلمان وضو شروع کرتا ہے یہ اپنے ہاتھ پانی سے دھو کر پانی کو زمین پہ گرانے کی کوشش میں ہوتا ہے ابھی وہ پانی زمین پہ گرا نہیں ہوتا آسمان سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے اے میرے بندے تو نے ایک ایسی نیکی اور عبادت کی تیاری شروع کی ہے میں تجھ پہ اتنا راضی اور خوش ہو گیا ہوں کہ تیرے ہاتھوں سے جو हुए ہوئے تھے وہ میں نے معاف کر पानी یہ پانی لے کر है میں ڈالتا ہے کلی کر کے ابھی پانی زمین پہ گراتا نہیں اللہ فرما رہے ہوتے ہیں تیرے منہ سے تیری زبان سے جو گنا ہوئے ہوئے وہ معاف ہو گئے तक حاضل کے آس پاؤں تک پہنچتا ہے جو جو عضو ہوتا چلا جاتا ہے اس سے کیے ہوئے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا چلا جاتا ہے اور جب یہ وضو سے پارگ ہو کر اپنے ایمان کی شہادت دیتا ہوا کلمہ شہادت پڑتا ہوا کچھ بیٹھتا ہے اور وضو کے بعد کی دعا پڑتا ہے اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اے اللہ تو مجھے اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں شمار فرما لے اے اللہ ظاہری طور پر میں نے اپنے آزاد دھو لیے ہیں تو مجھے باطنی طور پر بھی پاک صاف کر دے یہ دعا بڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ آسمان پہ اعلان فرما رہے ہوتے ہیں اے میرے بندے تیرے لیے میں نے اپنی جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے ہیں تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے صرف تیری موت تجھے روکے ہوئے ہے کیونکہ موت سے پہلے کوئی شخص جا نہیں سکتا اس وادی سے گزر کر جانا ہے ہر ایک کو یہ تو ابھی ابتدا ہے آغاز ہے ایسا بندہ جب نماز پڑھے گا تو پھر ذرا سوچئے کہ اللہ کی رحمت کس قدر اس کے شامل حال ہوتی چلی جائے گی لا سوالات اللہ علیہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو نہیں کیا اس کا وضو نہیں انسان خطا کا پتلا ہے نسیان ہمارے خمیر میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یاد نہ رہے بسم اللہ پڑھنا شروع میں وضو کرتے ہوئے جب بھی یاد آ جائے اسی وقت کہہ لیجئے بسم اللہ اب ہی و آخرے ہی اے اللہ میں بھول گیا تھا میں انسان ہوں میں بشر ہوں آدم کی اولاد ہوں علیہ السلام میری بسم اللہ کو شروع سے آخر تک قبول فرما لینا بسم اللہ اب ہی و آخر ہی انسان بھول جاتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نہ سے یاد امو نہ آدم بھول گئے تھے ان کی آباد آم تک بھولتی رہے گی یہ پہلی بنیادی شرط جسے ہم پاکیزگی اور طہارت کا نام دیں گے وضو تو ایک خاص اختلاع ہے نا جو نماز کے لیے بولی جاتی ہے دوسری بنیادی شرط نماز کے لیے قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ نے یوں بیان فرمائی ان نہ سلا نہ کتاب موق جس طرح مومن پر نماز فرض ہے اسی طرح مومن پر نماز وقت پر ادا کرنا فرض ہے جو نماز بے وقت ادا کی جاتی ہے اگر اس میں کوئی سری عذر حائل نہ ہو تو اللہ ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نماز کو بے وقت کر دیا جائے جان بوجھ کر نماز پڑھنے کے بعد نمازی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا فریضہ انجام دیا ہے نماز پڑھ لی ہے مگر نماز ایسے نمازی کو بد جو ہو رہی ہوتی ہے وہ الفاظ بیان فرمائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کہہ رہی ہوتی ہے فرمایا اس وقت نماز کہتی ہے زیا اکما زیا اٹانی بد بخت انسان جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے نماز بد دعا دے نماز وقت پر ادا کرنا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز خود فرض ہے جبریل امین علیہ السلام دو دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے پہلے دن نمازوں کا شروع کا وقت جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے پانچوں نمازوں کا ابتدائی وقت آپ آب کو بتلاتے ہوئے اس وقت نماز پڑھائی اور دوسرے دن نمازوں کا انتہائی وقت بتلایا کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہے کسی عذر کے تحت یہ نہیں کہ جان بوجھ کر آدمی بیٹھا رہے کام میں مصروف رہے سوتا رہے کوئی اور اپنی مشرولیت جاری رکھے اور نماز کا وقت گزرتا چلا جائے جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو مومن پر مسلمان پر نماز فرض ہو جاتی ہے اس کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہو جاتی ہے اگر کسی شخص کی موت واقع ہو جائے نماز کا وقت ہو چکا ہو اور وہ نماز کے لیے نہیں اٹھا تو وہ اللہ کے سامنے بے نماز بن کر حاضر ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وصیتیں خاص طور پر فرمائیں جن میں سے پہلی وصیت یہ تھی اے علی رضی اللہ عنہ جب نماز کا وقت ہو جائے پھر دنیا کا کوئی کام تیرے اور نماز کے درمیان ہارل نہ ہو وہ کام وہی چھوڑ دینا پہلے نماز ادا کرنا یہ خیال نہ کرنا کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ کام ختم ہو جائے گا تو نماز پڑھ لوں گا ہو سکتا ہے کام ختم ہونے سے پہلے زندگی ختم ہو جائے دوسری وسیعت یہ فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی شادی شدہ مرد یا عورت پڑت ہو جائے اور ایک ساتھی باقی رہ جائے تو اب شیطان کے لیے اس کو نرگے میں لینا بڑا آسان ہو گیا ہے کوشش کرنا جو ساتھی باقی رہ گیا ہو اس کی دوبارہ شادی ہو جائے اور تیسری وصیت یہ فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے نیک ہو یا بد جس قدر جلد ممکن ہو سکے اسے دفن کرنے کی کوشش کرنا اگر تو وہ نیک ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے اپنے صحیح ٹھکانے پہ پہنچنے سے روک کے رکھو اسے جلدی سے دفن کرو تاکہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو اس کی قبر جنت کا باغیچہ بنے اور اگر وہ اللہ کا ناکبار ہے اور تم اسے دفن کرنے میں درد لگائے ہو تو ایسا نہ ہو کہ جو عذاب قبر میں اس پر اترنے والا ہے اس کا کچھ حصہ تم پر اترنا شروع ہو جائے نماز وقت پر ادا کرنا فرض تیسری بنیادی شرط قیام نماز کی نماز با جماعت ادا کوئی شخص اگر جان بوجھ کر نماز با ادا نہیں کرتا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک ہے ہے سمع النداء فلم سہو اللہ بے از رن او کما خال وسلم جس نے اذان سن لی نماز کے وقت کا اسے علم ہو گیا پھر وہ مسجد میں نہیں پہنچا نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے فلاں سلاح کا تو اس کی کوئی نماز نہیں اللہ بے ہاں کوئی شریف عذر ہو اس کے پاس اور آئیے ذرا حدیث کے حوالے سے دیکھیں عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابین صحابی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان اور ان کا مقام یہ ہے کہ آپ جب کبھی سفر میں تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو عبداللہ ابن ام مقتوم کو اپنی جگہ امام مقرر کر کے جاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں تم نے جواد کرانی ہے وہ ایک دن عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے پختہ سڑکیں یہ تو آج بن گئی اس دور میں پتہ نہیں راستے کیسے نا ہموار ہوتے تھے مجھے کوئی پکڑ کر مسجد تک لانے والا نہیں ملتا تو کیا ایسی صورت حال میں میں نماز گھر میں ادا کر لیا کروں نابینی ہے آپ نے اجازت دے دی کہ عبداللہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تم مسجد میں نہ آ سکو تمہیں کوئی لانے والا نہ ہو تو گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرو وہ رخصت لے کر ابھی دو چار قدم ہی ہٹے تھے آپ نے آواز دی فرمایا تاج لیا عبد اللہ ذرا بات سننا واپس لوٹے تو فرمایا اطسم ان عزان سن لیتے ہو گھر میں اذان جی کی آواز تو مجھے پہنچ جاتی ہے فرمایا من سم اندا ان فلم فلاں عبد اللہ اذان سن کر جو نہیں آتا اس کی گھر میں نماز نہیں ہوگی نابینے کی نماز تو گھر میں نہیں ہوتی لیکن بینا لوگوں کی ہو جاتی ہے ذرا سوچیے جنہیں نظر آتا ہے جنہیں اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں ان کی نماز کیسے ہو گئی گھر میں آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اس قدر بڑھنی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا جو نماز با جماعت ادا کرنے میں غفلت سے کام لیتے ہیں سستی کرتے ہیں فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں کسی شخص سے کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ اپنے مسلے پہ اسے کھڑا کر کے نماز شروع کروا دوں اور خود مدینہ کی گلیوں میں نکل جاؤں مجھے ایسے وقت میں جب کہ جماعت ہو رہی ہو جو شخص گھر میں بیٹھا نظر آ جائے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا کے جلا ڈال لیکن پھر میں رک جاتا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ گھروں میں وہ بچے ہیں جن پر نماز فرض نہیں گھروں میں وہ خواتین ہیں جن پر جماعت فرض نہیں خواتین پر جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا فرض نہیں رکھا گیا لیکن اگر کوئی خوش وقت اور خوش نصیب مسجد میں آنا چاہے تو اس بارے میں بھی تعلیم دے دی فرمایا تمنا او آلہ لہن حضو ذہن فل مساجد اللہ کی باندیوں کو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے سے مت روکنا اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے حق رکھا ہے مسجدوں میں وہ مزید اجر و ثواب کی مستحق بن جاتی ہے ایسی مسلمان خاتون جو مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرتی ہے ورنہ اس پہ فرض نہیں آخر نماز با جماعت ادا کرنے میں کیا حکمت ہے آپ نے فرمایا کہ محلے کی چھوٹی مسجد جس میں جمعہ نہیں ہوتا صرف نماز با جماعت پانچ وقت ادا کی جاتی ہے اگر کوئی شخص وہاں نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو ایک روایت کے مطابق پچیس اور دوسری کے مطابق ستائیس نمازوں کے برابر ازر مل جاتا ہے وہ جامع مسجد جس میں جمعہ بھی باقاعدہ طور پر ہوتا ہے اگر اس میں نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے تو ایک نماز کے عوض اللہ پانچ سو نمازوں کا ازر دے دیتا ہے اگر مسجد نبوی میں نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے تو ایک کے عوض ایک ہزار نماز کا ازر مل جاتا ہے اور اگر بیت اللہ میں نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے تو ایک کے بدلے میں ایک لاکھ نماز کا ازر مل جاتا ہے یہ انعامات ہیں اللہ کے یہ تو اجر و سواد کی بات ہوئی مسجد میں آنے سے نماز با جماعت ادا کرنے سے اکٹھے مل کر نماز پڑھنے سے دن اور رات میں پانچ مرتبہ دوسرے بھائیوں کی خیر و آفیت کی خبر ملتی رہتی پتہ چلتا رہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تو یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے پھیر بیٹھتے آپ اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف موڑ لیتے اور ایک ایک کو دیکھتے جو دوست نظر نہ آتا آپ کو فکر ناحک ہو جاتی فوراً پوچھتے اے نہ فلان فلان دوست کہاں ہے وہ نظر نہیں آ رہا اگر کوئی ادھر ادھر ہوتا تو جلدی سے کہتا انا حاضر ان یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں صلی اللہ صلاحی اگر کوئی مسافر ہوتا سفر میں گیا ہوتا تو اس کا کوئی ہمسایا کوئی جاننے والا فوراً کہہ دیتا ہو وہ غریب انیا رسول اللہ اے اللہ کے رسول وہ گھر میں نہیں وہ تو سفر پہ گیا ہوا ہے آپ مطمئن ہو جاتے کہ ہمارا کوئی بھائی جان بوجھ کر نماز باز سے پیچھے نہیں رہا کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہو وہ مریض انیا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گھر میں بیمار پڑا ہے تو پھر رحمت دو عالم بنفس نفیس اس کی تیمار داری کے لیے اس کے گھر میں پہنچا جاتی اور کیا خوش بختی اور خوش نصیبی تھی ان بیماروں کی جن کے تیمار دار محمد تھے صلی اللہ ہدا و ابھی و امی و امی جاتے علیحد سلیح کے بعد بیمار کو ایسے الفاظ میں تسلی اور تشفی دیتے کہ بیمار کی بیماری ختم ہو کے رہ جاتی فرماتے لاواس تو انشاء اللہ اس بیماری کو برا خیال نہ کرنا اس پہ جگا فضا نہ کرنا انشاءاللہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے مومن کی خوشی تو اسی بات میں ہے نا کہ اسے معافی مل جائے اللہ اس پہ راضی ہو جائے تو تیسری بنیادی شرط نماز با جماعت ادا کرنا ہے اس سے مسلمانوں کی شان و شوقت کا اظہار ہوتا ہے کفاڑ کے دل سے روک بیٹھتا ہے اور نماز با جماعت ادا کرنے سے دنیاوی طور پر عمدۂ شمار فوائد ہیں ایک نظم قائم ہوتا ہے اطاعت انیر کا جذبہ اس سے بڑا واضح طور پر ابھرتا ہے دس بیس ہزار کا مجمع ہو انہیں خاموش کرانے کے لیے آدھا گھنٹہ چیخنا پڑتا ہے مائک پہ خاموش ہو جائیں بیٹھ جائیں سنیں یہ کریں وہ کریں لیکن پچیس پچیس لاکھ کا مجمع ہو اور ایمان کے اللہ اکبر کہہ دینے سے یک دم خاموشی چھا جاتی کیا یہ ساری باتیں ہمارے فائدے اور نفع کی ہی نہیں ہیں ہمیں تربیت نہیں ملتی چوتھی بنیادی شرط قیام نماز کی دل کا حاضر ہونا ہے توجہ خوشو اور خزو ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فویل المسلی ہم نے نمازیوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی رونگ سے کھڑے ہو گئے یہ سن کر کہ ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم اللہ نے وضاحت فرما دی اللہ زین ام سلاۃون ایسے نمازی جو اپنی نماز میں بے خبر کھڑے ہیں انہیں احساس ہی نہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کیا جواب مل رہا ہے اپنی باتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا جی چاہے کہ میں اپنے اللہ سے گفتگو کر لوں اللہ سے بات چیت کر لوں اسے چاہیے کہ اٹھ کر نماز میں کھڑا ہو جائے کیسے گفتگو ہوتی ہے نماز میں بندہ فرش پہ کھڑا عجد اور مسکین بن کے جب کو رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے تو آسمان پہ ایک ہلچل مچ جاتی ہے اللہ اپنے ملائقہ کو مخاطم کر کے فرماتے ہیں یا ملائقہ کی عبدی اے فرشتوں ذرا زمین پہ میرے ایک بندے کو دیکھو یہ اسی آدم کا بیٹا ہے علیہ السلام جس کے بناتے وقت ہم نے کئی طرح کی باتیں کی تھیں کئی اعتراضات کیے تھے اسی کی اور اولاد میں سے اسی کا بیٹا ہے اسی کی بیٹی ہے جی دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرما رہے ہوتے ہیں اب بھی میرا بندہ میری سنا بیان کر رہا ہے بندہ کہتا ہے مال کے یومی دین. اللہ فرما رہے ہوتے ہیں مت جگہ میرا بندہ میری عظمت اور بزرگی بیان کر رہا ہے کہ قیامت کے دن بھی میری ہی حکومت ہوگی بندہ کہتا ہے ایا کا نہ ابود ہوا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ فرما رہے ہوتے ہیں انی قسم تو سالات ابئی نہیں اے میرے فرشتوں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے بندے نے بڑا اچھا انداز اختیار کیا ہے مجھ سے مانگنے کا وہی عبدی ما اللہ اس نے میری حمد بیان کی میری تعریف بیان کی میری عظمت اور بزرگی بیان کی اپنی درماندگی اور آجزی بیان کی اب یہ مجھ سے کچھ مانگنے لگا ہے تم گاہ ہونا اب یہ جو کچھ مانگے گا میں نے اسے دے دینا ہے اور بندہ مانگتا کیا ہے دیکھ دین اکثر اللہ سیدھا راستہ دکھا دیا یہ گفتگو ہو رہی ہے اللہ اور بندے کے درمیان بندہ کچھ کہہ رہا ہے اللہ اسی وقت اس کا جواب دے رہا ہے لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو یہ کہتے ہوئے سوچ بھی رہا ہے جس کا دل حاضر ہے جس کی توجہ ہے اور وہ پرانے مجید کی تلاوت وردر عنتر تین کے تحت کر رہا ہے وہ ایک ایک آئتر رک کے چل رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا فکانت کرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اما ام سلم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کس طرح فرمایا کرتے تھے تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر بتایا فرمایا <تصفح> کال یقین الحمد للہ رب العالمین یہ <یاکیفا> حضور پڑھتے الحمد للہ رب العالمین پھر رک جاتے وقفہ کرتے سم یقول الرحمان الرحیم سم یا کو سم یقول یوم سم یا کو ایک آئے ایک پڑھ کے رک جاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے وقت اجازت نہیں دے رہا میں جلدی سے دو بڑی بڑی بنیادی باتیں اور بتا کے ختم کرتا ہوں بات کو پانچویں بنیادی شرط کیا نماز کی ہے نماز کا سنت کے مطابق ادا کرنا کیونکہ کوئی کام بھی نیکی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں خصوصی طور پہ فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے سلو کمار اسلی نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شروع سے لے کر آخر تک دیکھی سیکھی اس کے مطابق نماز پڑھی لوگوں کو پڑھنے کا طریقہ سکھلایا حدیث کی کتابوں میں قیام سے لے کر سلام تک ساری نماز کا نمونہ موجود ہے اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز سیکھنے اور پڑھنے کی توفیق ادا کرنا ہے آخری بنیادی شرط قیام نماز کی ہے کہ نماز اس وقت ختم ہوگی جب زندگی ختم ہوگی یہ نہیں کہ کسی نے دس بیس پچاس سال نمازیں پڑھ لی ہیں اور وہ یہ سمجھ لے کہ کافی ہو گئی ہیں یا کسی کو اللہ نے عمرے یا حج کا موقع دیا ہے اور اس نے بیت اللہ میں چند دن نمازیں پڑھ لی ہیں تو اب وہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائے کہ ایک نماز کی ایک لاکھ بن گئی تو یہ تو اتنے سالوں کی نمازیں میں پڑھ چکا ہوں اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ بات نہیں ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وہ ابد رب کا حتٰ یقین اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز پڑھتے رہنا جب تک موت کا پیغام نہیں آ اور سچ مچ آپ اپنے بالکل آخری لمحات میں ہیں تو اس وقت بھی نماز ہی کی فکر تھی تھینین عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ حضور پر بار بار غشی کا دورہ ہو رہا تھا جب ہوش میں آتے یہی پوچھتے اصل نماز یا عائشہ عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ہماری ماں جواب دیتی ہم یم یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں تو نماز پڑھائیں آپ فرماتے ہیں اچھا لاؤ پھر پانی میں وضو کروں پانی لایا جاتا ہے حضور پر پھر غشی تاری ہو جاتی ہے تین مرتبہ ایسا ہی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو فکر نماز کی وعبد بدھ رب بات یا کل یقین اس وقت تک نماز پڑھتے رہنا جب تک موت کا پیغام نہیں آ جاتا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی ہر ایسے شخص سے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کافر تو اس نے تو اس سے حیات کو قبول ہی نہیں کیا اس کے تو نماز پڑھنے یا اس سے نماز کے بارے میں پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی, بھی فرمایا ہے فلانو کی ملحم یومت کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے عمل توڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی نیکی کوئی ہوگی ہی نہیں حیر سے سب سے پہلا سوال اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں جو ہوگا ابا سب و بہل اب افسلام وہ یہی ہوگا کہ زندگی بھر کی نمازوں کا حساب دے دو زندگی کے پہلے دس برس چھوڑ دو اس کے بعد کی نمازیں بتلاؤ اگر نماز کا حساب درست نکل آیا نمازیں پوری نکل آئیں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فما وادہ ای اس کے بعد جو حساب ہوگا جو سوال ہوں گے اللہ ان میں رعایت برت دیں گے اور اگر نماز ہی پوری نہ نکلی صحیح نہ نکلی اس میں پھنس گیا تو ایسے شخص کی نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے ہمیں ایسی نماز سکھا دے ایسی نماز کا عادی بنا دے جس نماز کے ذریعے تو نے نجات کا سرٹیفکیٹ عطا کرنا ہے جس نماز کے ذریعے سے تیرے حبیب کی سفارش اور شفاعت نصیب ہونی ہے وہ آخر ادا و نا الحمد للہ